وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے بھائی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی آواز اوکے جی ماشاءاللہ حسان رضا بھائی آپ کے سوال کا جواب تو کسی مفتی صاحب سے پوچھئے آپ کی جائز کام کرنے کے لیے ایک ناجائز طریقہ استعمال کرنا کیسا ٹھیک ہے جی جی کنڈے پہ بات ہوگی <coughs> اور وہ جائز کام کس طریقے کا جائز ہے مثلا آپ حج کرنے جانے والے ہیں اور حج کا جو ویزا ہوتا ہے یا حج کا جو اسپیشل پاسپورٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا اور حج جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے ایسی حالت میں آ, وہ حج کا اسپیشل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے پیسہ دینا اس کے اوپر الگ حکم ہوگا کیونکہ یہاں اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ اپنے ایک فرض سے دور رہیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے الگ حکم ہوگا آپ مفتیان کرام سے پوچھیں کیونکہ فکا کا سوال ہے جواب اگر معلوم بھی ہے تو اگر پکا نہیں ہے تو جواب نہیں دینا چاہیے دوسرا ڈرائیونگ لائسنس ہے یہاں پر اگر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ایسی حالت میں ایک چیز جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ دینا اس کے لیے الگ حکم ہوگا تو جہاں تک میرا علم ہے اس کے لیے تفصیلی جواب الگ الگ مرحلے کے الگ الگ موضوع پر الگ الگ جواب ہوگا مفتیان کرام سے آپ پوچھیں انشاءاللہ جواب مل جائے گا اچھا میں ابھی فتویٰ رشیدیا پڑھ رہا ہوں تو اس میں ایک سوال ہے میں سوال پڑھتا ہوں چونڈا کرنا حضرت کا اور سمنک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور توشہ شاہ عبدالحق الحق رحمت اللہ علیہ کا لینا خواجہ خواجہ حضرت کا کرنا کیا ہے ولینا خواجہ حضرت کا کرنا اور ان میں خانوں کی خصوصیت کرنا کیسی ہے جواب مفتی رشید احمد گنگوہی الدیوبندی ثواب بلا قید تعام کے مندوب ہے ٹھیک ہے اصال ثواب تو مندوب ہے جائز ہے اور قید تخصیص یوم کی اور تخصیص تعام کی بدت ہے یعنی کہ یہی کھانا بنے گا یہ فلاں ہے تو صرف حلوہ ہی بنے گا اور حلوہ کے سوا کسی اور پہ فاتحہ نہیں ہو سکتی اور صرف یہی بنے گا اس طرح کھانے کو مخصوص کرنا یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے یہ دیبندیوں کا فتح بتا رہا ہوں بھائی ہمارے لیے نہیں ہمارا فتح بعد میں پڑھوں گا میں اور یوم کی تخصیص کرنا بھی جو ہے وہ ان کے نزدیک بدت ہے جبکہ ہمارے نزدیک یوم کی تخصیص کرنا بدعت نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام نے آہ یوم سے مراد ہم دن نہیں ہم تاریخ لیں گے نے وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی جب حضور علیہ سلاۃ وسلام مدینہ منورہ تشریف لائے وہ اور دیکھا یہودیوں کو وہ روزے رکھتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نا وہ اشورا کی تو فرمایا میرے اوپر زیادہ حق ہے موسا علیہ السلام کا وہ لمبا تو وہاں پر حضور علیہ السلاط السلام نے ایک چیز کو مقید کیا بولا اگلے سال سے میں دو دن کے روزے رکھوں گا جی تو یہاں پر ایک تو ہے حضور نے وقت دن کو فکس کیا دوسرا حضور علیہ السلاۃ وسلام ہر منڈے کو بھی روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی پیر کے روز اور اسی دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا یہ صحیح مسلم میں ہے تو حضور نے دنوں کو جو ہے مقیت جو ہے فکس کیا ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا ٹھیک <تصفح> ہے تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے اس ثواب بلا قید تعام ویام کے مندوب ہے اور قید تخصیص یوم کی اور تخصیص تام کی کھانے کی کرنا بدعت ہے اگر تخصیص کے ساتھ اثال ثواب ہو تو تعام حرام نہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر بلفل کسی نے فکس کر دیا کہ بھائی اسی دن ہم کریں گے اصال ثواب تو تعام تو وہ کھانا حرام نہیں ہے کھا سکتے ہیں حرام نہیں ہوتا ہے اس تخصیص کی وجہ سے معاصیت ہوتی ہے فقط ٹھیک ہے نا تو کوئی پرہیز نہیں ہے یہ تو بات ہو گئی اب اسی فتوے کے بالکل اوپر ایک اور فتوا ہے جو میں نے دوسرا فتویٰ پڑھا ہے ٹھیک ہے نا خواجہ خزیر کے وسیلے سے تھا یہ اور اس سے اوپر جو ایک سوال ہے کونڈا کھچڑا اور گیارہویں کا توشہ وغیرہ کرنے کا حکم لمبا سوال ہے اس میں بھی یہی ہے یہ تعینات جیسے ربی اول کو کونڈا اشرم محرم میں کھچڑا وغیرہ وغیرہ جو کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ابو علی شاہ قلندر اور خزیر علیہ السلام کے نام کا چار پیر کا جانا اور یہ اس پہ کیا ہے سوال لمبا سوال ہے تو جواب میں لکھا یہ تعانیات بدت دلالہ ہے اور تعام میں اگر, اگر نیت اثال ثواب کی ہے دیکھیں یہ تعانیات بدت ہے یعنی اسال ثواب بدت نہیں ہے. اس چیز کو فکس کرنا بدت ہے اور تعام میں اگر نیت اثال ثواب کی ہو تو مباح ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے تو پتہ یہ لگا کہ کسی چیز کو کرنے سے آج میں نے اس مف... مسئلے پر بڑے بڑے اہل سنت وال جماعت کے لوگوں سے علماء سے بات کی اور مفتی نظام الدین دامت برکاتہ مالیا جو جامع اشرفیہ مبارک پور کے صدر مفتی ہیں یعنی ہندوستان میں کہہ لیں آپ کہ جو سب سے بڑا سنیوں کا مدرسہ ہے اس کے دارالفتا کے چیف ہیں وہ میں نے ان سے بھی آج اس آآ آآ آآ بات کی ٹھیک ہے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا میں نے پوچھا یہ کنڈے کی شروعات ہوئی کیسے کیونکہ اس مہینے میں سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نہ پیدائش ہے نہ ان کا وصال ہے نہ ان کا انتقال ہے ٹھیک ہے تو اس مہینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات تو حق ہے یہ تو ماننا ہی پڑے گا اور اس مہینے میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر تاریخوں کی کتابوں میں معاویہ رضی اللہ تعالی کی جو وفات ہے وہ باعث تاریخ ہی ہے اکیس مانے یا باعث مانے وہ ہے جو عبارتیں ہیں کہ ان کا انتقال تب ہوا کچھ عبارتوں میں ہے کہ شروع کے دنوں میں ایک تاریخ کچھ میں ہے نصف یعنی پندرہ بیچ کا رجب اور کچھ میں ہے کہ جب آٹھ دن بچے رہے رجب کے مہینے ختم ہونے میں تیس کا مہینہ ہے تو بائیس تاریخ اور انتیس کا مہینہ ہے تو اکیس تاریخ خیر جو بھی لیں تو یہ بات تو پکی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس مہینے میں ہوا ہے اور جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس مہینے میں نہیں ہوا ہے نہ پیدائش ہوئی ہے اب جو اعتراض کرتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ بھائی جس دن ہم ان کی پیدائش بالفرض بل جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش یا وفات اس مہینے میں ہوئی ہوتی اس کو غور سے سنیں تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ اس مہینے میں کیوں سالے ثواب کرتے ہیں دوسرے مہینوں میں کیجئے نا جن میں ان کی پیدائش یا وفات نہیں ہوئی ہے یعنی جیسے ہم حضور علیہ اللہ وسلم کے میلاد النبی جو ہے جب بارہ ربی اول کو مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے اسی دن آپ کیوں مناتے ہیں جس دن ان کی پیدائش ہوئی آپ سال میں دوسرے دن کیوں نہیں مناتے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو فاتحہ کرتے ہیں یہ ہم اس مہینے میں ہیں جہاں نہ ان کی پیدائش ہے نہ وصال ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دن فاتحہ کیوں کرتے ہیں جب ان کی نہ پیدائش ہوئی نہ وصال ہوئی سمجھ لیں نا آپ لوگ بات کو یعنی کسی بھی طریقے سے یہ لوگ جو ہے اعتراض تو کرتے ہی رہیں گے تو یہ بات تو ہے کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے لیکن ایک دوسری بات جو مفتی صاحب نے بتائی کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی بھائی ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بزرگان دین نے کیا تو مفتی صاحب نے بتایا کبھی بھی کنڈے کی فاتیا جو استعمال لوگ کرتے ہیں اس میں علماء کی شرکت نہیں رہتی ہے انہوں نے کہا لوگ اپنا کر لیتے ہیں میں اس کنڈے کی بات کر رہا ہوں جو فضولیات سے جو, جو, جو, جو ہے غلط چیزوں سے پاک ہیں جیسے کہ اس کا پانی ایک درخت کے جڑ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو کھانا عورت بنائیں گی وہ بالکل نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے کھانا نہیں پیش کیا جائے گا آپ کو جہاں کھانا پکا ہوا ہے وہیں جانا پڑے گا اور کھانا بھی فکس ہے کہ پوری اور یہ وہ اس طرح کی غلط چیزوں سے پاک کنڈے کی بات کر رہا ہوں میں اس کو سمجھ لیں جو غلط چیز ہے وہ تو غلط ہے ہی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے لیکن پھر یہ بائیس تاریخ کو کیوں کیا جاتا ہے سوال یہ اٹھا سمپل سی بات ہے نا بھائی ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ چلئے بائیس تاریخ کو کرنا رجب کے مہینے میں کرنا جائز ہے تو بولا گیا ٹھیک ہے بھائی نہ اس میں جعفر صادق کا لئی کی نہ پیدائش ہوئی ہے نہ وشال ہوا ہے تو دو سوال اٹھتے ہیں کہ اسی مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے مان لیے کہ ہم نے مہینہ لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہے بھائی مجھے ایک کتاب چاہ آیا خلیل رانا صاحب نے سکین کر کے بھیجا کہ شاہ ولی اللہ محدیث دہلوی نے اپنی کتاب ال فی ثلاثر اولیاء اللہ میں اس کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پڑھا اس کو دن بھر میرے کو اس کو پڑھنے میں لگا جو باب تھا اس پورے باب کو میں نے پڑھا مجھے وہ کہیں عبارت ملی نہیں لیکن صدر شریعہ نے اس کو جائز کہا ہے ٹھیک ہے نا आ, اس میں ہمارے کتاب میں بھارت شریعت میں اب بات یہ ہے کہ اس کی شروعات بھی تم کو پتا کرنے پڑے گی نا کہ یہ کہاں سے شروعات ہوئی اور کیوں تاریخ کو ہی کیا جاتا ہے اس کی دلیل اس میں مفتی صاحب نے مجھے بہت ہی اچھی بات ایک بتائی بولا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی اپنی جزا ہماری ماں عائشہ صدیق اور رضی اللہ تعالی نے کہ یہ جو قابہ شریف ہے یہ پرانے زمانے میں اس کی جو باؤنڈری تھی اس کی حد جو تھی وہ حتیم تک تھی لیکن بعد میں جب لوگوں نے کابر شریف کو جب وہ ڈہ گیا ایک بار واپس جب اس کی تعمیر کی تو اس کی حد اس کی باؤنڈری کو کم کر دیا اور صرف اندر تک بنایا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس حدیث کو بخاری شریف میں تو اب اس کی محدثین فرماتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ کی کیوں کم کر دیا اس سمے ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے باؤنڈری لمبا کرنے کے لئے پیسے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ پھر اس کو واپس کیوں نہیں اس کی حد کو بڑھا دیتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ حد پہلے وسیع تھی اب حد کو کم کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو واپس کیوں نہیں اس کی پرانی حد تک کر دیتے ہیں حضور علیہ اللہ نے جواب دیا ماشاء اللہ کیا جواب ہے سبحان اللہ اسی کو کہتے اسلام حکمت کا نام ہے کہا اگر میں ایسا کروں تو لوگوں میں کلفشات پیدا ہو جائے گا لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور جو ہے پھر پریشانی ہوگی تو پتا یہ لگا کہ کعبہ شریف کی باؤنڈری کو بڑھا دینے سے یا کم کر دینے سے نہ عبادت میں کوئی فرق آ رہا تھا نہ ایمان میں نہ تقوی میں وہ ایک بات تھی لیکن حضور علیہ السلط والسلام نے کیا کہا کہ آج کے لوگ اب قیامت کے بہت قریب ہیں حضور نے اس وقت فرما دیا چودہ سا سال پہلے اور میں اگر یہ چیز کروں تو لوگ جو ہے اس میں کنفیوز ہو جائیں گے اس میں جو ہے بٹ جائیں گے اور پرابلم ہو جائے گی بخاری میں دیکھ لے لمبی اس کی عبادت ہے تو اب اس کی شرم جو مفتی ہے میری بارت نہیں ہے, مفتی صاحب نے مجھے بتائیے تو مفتی نظام الدین صاحب دامت انہوں نے کہا اب اسی کے چلتے علماء اکرام دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل عالم ڈھونڈ نہیں پائے ٹھیک ہے اس کی شروعات کی سنیوں کے کس کتاب سے ثابت ہے یہ ڈھونڈ نہیں پائے بالکل انہوں نے کہا اور جس کی اصل نہیں ہے تو ایسی نہیں کہ وہ چیز غلط ہو گئی لیکن بات اب ایک اپنی جگہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی کی وشال ہوئی 22 تاریخ کو اب اس کا فائدہ اٹھا کر ہو سکتا ہے کچھ شیعہ حضرات اہل تشیح جو ہوتے ہیں وہ سنیوں کو گمراہ کریں کہ بھائی وہ تو خوشی مناتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت جماعت کہتے ہیں اس کی اصل بائیس, بائیس تاریخ کو ہی فاتح کیوں ہوتی ہے اس کی اصل نہیں ڈھونڈ پائے کس وقت شروع ہوئی کس نے شروع کی اس کی تاریخ کیا ہے بائیس تاریخ کو ہی کیوں ہوتی ہے جب دن مقیت کرتے نا ہم عرس کرتے ہیں تو بھائی اس کی تاریخ ہے ہمارے پاس مصنف ابنبی شہبہ کی فلاں کی حدیث ہے تو بائیس تاریخ کا یہ جو تعین کرنا کہ فکس کرنا اس کی اصل کس سنی کتاب سے ثابت ہے لیکن یہ اپنے آپ میں اصلا تو جائز ہے اصلاً جائز اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں کہ حضور نے ایک دن کو فکس کر دیا تو کسی چیز کو فکس کر دیا اگر آپ فتویٰ پڑھیں چالیس کا جو وہ چالیسویں کا ہوتا ہے کھانا کھلانا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اگر آپ پڑھیں گے تو یہی ہے کہ سوشل کسٹم عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے چالیسویں دن اس کے گھر میں فاتحہ ہوتا ہے اسالے ثواب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے اس لیے وہ اس دن آتے ہیں اور آ کر چالیس تاریخ کو وہ فاتحہ کرتے ہیں اسالے ثواب کرتے ہیں کوئی سنی اس کو چالیسویں دن کو سنت نہیں سمجھتا ہے آپ اس کا ختو پڑیں کہ چالیسویں دن ہی کیوں کیا جاتا ہے اس کے میں مفت اکرام یہی رکھتے ہیں کہ یہ ایک سوشلی ایکسپٹڈ معاشرے میں یہ بات مانی گئی جانی گئی سب کو معلوم ہے کہ چالیسویں کے دن اکٹھا ہوتے ہیں تو اس سے جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے میت ہوئی ہے اس کو آسانی ہوتی ہے کہ ایک ہی دن لوگوں کو اکٹھا کر کے فاتحہ دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دلیل ہے جواز میں کہا کیونکہ اپنے آپ میں دن مقید کرنا جو ہے دن فکس کرنا تو جائز ہے اسی طرح جب یہ لوگوں میں مشہور ہو گئی بات کی باعث رجب کو امام جعفر صادق علی رحمان کی فاتحہ ہوتی ہے ابھی چونکہ لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ بات اور ہم اگر اس کو رد کریں گے ہٹائیں گے تو وہی حتیم کے باؤنڈری کے مطابق فرف ہوگا تو ہم اس کو کرتے ہیں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں ہم شیعوں کی طرح شیاؤں شیا اور ہمارے میں فرق کیا یہ دیکھ لیجئے شیا جو کرتے ہیں کہ منت مانگتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم فاتحہ کریں گے نیاس کریں گے وہ کریں گے سنی ایسا نہیں کرتے ہیں سنی تو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اصال ثواب کے لیے کرتے ہیں اسی کے ناتے جو ہے اسی کے ذریعے جو ہے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں ان کا ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام ہوگا تبھی ہم فاتحہ کریں گے کام ہو نہ ہو وہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں اور مفتیان اکرام کا یہ ہے کہ جس جگہ پر شیعت کا پھیلنے کا خطرہ ہو ایسی حرکت کرنے سے وہاں آپ فاتحہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل کریں کیوں جب شیعہ اٹیک کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو ہم آ جاتے ہیں نا ہمیں سامنے ہم ان کی فضیلت کی اور حدیثیں بتاتے ہیں تو جہاں پر شک ہو وہاں پر آپ ان کا نام بھی شامل کر لیں تاکہ شیاؤں کا فتنہ بھی دور ہے ہماری شیاؤں سے مشاہبت بھی نہ ہو اور بہت سے علماء نے یہ کہا کہ 21 کو بھی کر لیا کریں 23 کو بھی کبھی کر لیا کریں ہر سال 22 کو آپ دیکھیں عید میلاد النبی کا جلسہ جو ہے آج بہت شروع سے ہی صرف بارہ کو ہی نہیں ہوتا ہے آپ پڑھیں تین تاریخ سے ہی شروع ہو جاتا ہے ایک تاریخ سے بھی شروع ہوتا ہے اسی لیے کونے کی جو فاتح ہے یہ پورے مہینے میں کبھی بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ تو مفتی صاحب نے بتایا اب اس سے میں نے اپنے شیخ صاحب سے گفتگو کی اور, اور میں نے تحقیق کی بتایا چونکہ اس مہینے میں چھ رجب کو کس کی فاتح ہوتی ہے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ رجب کو ان کی فاتیہ ہوتی ہے عرص منایا جاتا ہے تو برے صغیر میں جب جو لوگ ان کے جس طرح گیارہویں شریف کی فاتیا پورے مہینے ہوتی ہے غوث پاک ردی یہ میرے شیخ صاحب نے بتائی ہے بہت اچھی جواب دیا کہ جس طرح گیارہویں شریف کی فاتیا پورے مہینے میں ہوتی ہے اسی طرح پرانے زمانے میں جب اتنے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع نہیں تھے لوگ اس میں شامل نہیں ہو جایا کرتے تھے تو ان لوگوں نے بھی یہ جو چھٹی شریف کی فاتیا ہے صرف چھٹی کو نہ کر کے پورے مہینے میں کرنا شروع کر دیا اس لیے آپ پرانی کتاب تابوں میں پڑھیں گے شاہ عبد العزیز محدود کے ملفوظات پر میں پڑھیں گے تو انہوں نے کہا ہے اور یہ جو رجب میں فاتح ہوتی ہے یہاں سے ان کا مراد یہی خواجہ صاحب کے فاتحے سے ہے جو پورے مہینے میں ہوتی ہے تو یہ رجب کے مہینے میں ویسے ہی بہت فضیلت ہے آپ دیکھ لیں حضور علیہ السلام اس مہینے میں جو ہے آ, رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے اور چھٹی شریف کے لیے جو ہے جو لوگ نہیں جایا کرتے تھے نہیں کر پاتے پورے مہینے کرتے تھے تو اس مہینے میں سنی جو ہے نہ صرف کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں جبکہ وہ پورے مہینے میں بزرگان دین کے لیے فاتحہ کرتے ہیں خواجہ صاحب کی فاتحہ کرتے ہیں اور کونے کی فاتحہ جو ہے وہ صرف 22 کو نہیں کرتے 21 کو بھی کرتے ہیں 23 کو بھی کرتے ہیں اور جہاں شیعوں کا خطرہ ہو وہاں معاویہ رضی اللہ تعالی کا بھی نام شامل کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ بھائی ہم کو معلوم ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی جو وہ ہو جائیں گے اور جہاں نہیں ہے بھائی اہل بیت کی محبت معاویہ جعفر صادق رضی اللہ اللہؤں کی محبت جو ہے وہ ہے ہی اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہی ہیں تو سنیوں کا یہی طریقہ رہا ہاں جو اس میں غلط چیزیں ہوئی ہیں کہ یہی کھانا بنے گا پیڑ کے نیچے بیٹھ کے کھانا ہے کھانے کا پانی پیڑ کی جڑ میں ڈالنا ہے یہ سب غلط ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ثواب کریں اور اس کا ثواب جو ہے تمام بزرگان دین کو عطا کریں بہت جواب ہو گیا اور بھائی کموجن بھائی یہ بتا آپ میں سے کوئی کویت میں ہے کیا بھائی یہ بتائے کوئی کویت میں ہے کوئی بھائی کویت میں ہے نہیں ہے کوئی نہیں ہے چلیے فراز بھائی تو غالباً آرام فرما رہے ہیں نو ہی آ جائیں احسان بھائی میں ابھی میچ دیکھ رہا تھا بھائی جرمنی ہار گئی اسپین ون سے جیت گئی اب اسپین اور نیدرلینڈس میں فائنل ہے آئے السلام وعلیکم جی السلام علیکم وہ آٹوپس کی خبر آئی تھی جانگ اخبار میں وہ آکٹوپس ہے کوئی جس کا نام رہتے وہ ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ آکٹوپسوم ہے اس کو کوئی اس نے آکٹوپس رکھا ہوا ہے تو وہاں صبح بھی کہہ رہا تھا کہ اسپین جیتے گا بس بڑا جلد ہے جرمنی کے ساتھ بھائی دیکھیں کسی چیز کی تعویل تو ہم بہت کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا سب کو پوچھا اس چیز کی اصل تو نہیں ہے نا اور وہ جو باعث کا ایک دن خاص ہو چکا ہے وہ ہے اگر ہم دیکھیں تو حضرت میری ماور حضرت عالیٰ کی،, کی شان کا مطلب پھر دو قسم کی نیازیں دیں یا تو ایک ہی پھر دونوں کی فاتحہ پڑی جائے یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے کو اپنی فیملی کو اپنے دوست احباب کو ٹھیک ہے کیونکہ ایک دن میں خاص ہے ایک ہستی کا دوسری ہستی کا جو ایک واقع منصوب ہے ایک کرامت م. ہے جو بھی ہے ایک حکایت چلی آ رہی ہے تو حکایت ایک جگہ پہ ایک کرامت ایک جگہ پہ جبکہ ایک ہستی کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے ایک صحابی رسول صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پردہ فرمانا تو اس چیز کو ہمیں زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اور یہ بھی, یہ بھی کرنا چاہیے اب یہ کریں گے تو کہیں گے آپ لوگوں کے دلوں میں اہل ویت کے دشمن ہیں آپ تو مطلب یہ خطرہ ہے ادھر بھی جس طرح مطلب پرستوں مطلب میں کہتے ہیں یہ طرف سے ڈانگ دے بڑا, بڑا رفتہ پڑانگ دے ایک طرف ڈنڈا ہے اور دوسری طرف شیر اور ہے تو دونوں طرف مطلب مار پڑنی ہے ہمیں مطلب نئی سیز بیٹھا مجھے بات کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے جب میں ایک بات کروں تو دوسری طرف یا تو اس قسم کے انعقاد کیا جائے کہ دونوں کا نام اتنے ہی واضح ہو کیونکہ حضرت کا نام سوسائٹی میں بالکل واضح نہیں ہے ایک حقیقت ہے یہ جو چیز منسوب ہے جو مشہور ہے اس کا تعلق ہے حضرت امام جافطی رضی اللہ تعالیٰ سے تو جب انسان توا کرتا ہے یا ختم و قرآن پڑتا ہے تو اس کی تشہیر اتنی اچھے انداز سے کرے کہ دونوں حضرات کا نام آ جائے بہتر ہے تو بارہ دن منسوخ جو ہے تو وہ تو حضرت میر ماور رضی اللہ تعالیٰ نے ہے بار آپ آئیے میں کیا کہہ سکتا ہوں بہر شعر تو ہمارا نہیں ہے نا سنی مست بھائی شاہر یہ ہمارا نہیں ہے جائز ناجائز میں بات نہیں کر رہا ایک پہچان بھی تو ہوتی ہے کسی چیزوں کی تو جس طرح ہم محرم میں دس جلسے کرتے ہیں شیعہ حضرات جیسے محرم میں وہ برسے پڑھتے ہیں اسی نظریاں کرتے ہیں پتا ہم بھی محرم مناتے ہیں وہ بھی محرم مناتے ہیں منانے میں بڑا فرق ہے ہمارے اور ان میں سے تو میں ہم آسان کام ہونا چاہیے آجیے السلام علیکم میں ہمارے پڑ کے حاضر ہوتا ہوں آپ آ جائیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آکٹوپس ایک ہے وہ ایک آپ کو معلوم ہے آکٹس ایک پانی کا جانور ہوتا ہے تو ان لوگ کے پاس جرمنی میں ایک آکٹوپس ہے ہر میچ سے پہلے اس کے دونوں طرف جو ہے دونوں کنٹری کے جھنڈے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ جس طرف جھک جاتا ہے وہ آکٹوپس وہ ٹیم جیتتی ہے جی بڑی مشہور ہو گئی ہے اور آج بھی اس نے پہلے ہی اپنا جو ہے ہاتھ جو ہے اکٹوپس نے وہ اسپین کے جھنڈے کی طرف کر دیا تھا تو لوگ پہلے ہی بتا رہے تھے خیر تو یہ بڑا مشہور ہے بھائی یہاں تو ہندوستان کے اخباروں میں ٹائمس آف انڈیا میں فرنٹ پیش بھی آتا ہے یہ جس دن میچ ہوتا ہے اچھا ہاں آپ جو کہہ رہے تھے تموجن بھائی بالکل صحیح ہے بھائی کہ اچھا یہ جو ہے کہ الگ الگ فاتیا کی جائے نہیں اس پہ بڑا ایک مشہور بات ہے کہ آپ نے اگر کچھ پڑھا اور اس کا ثواب ایک شخص کو دیا یا یہ کہا اللہ اس کا ثواب تمام مسلمین تمام مسلمات کی روحوں کو دے تو اس سے ایک شخص کا ثواب کم نہیں ہوگا آپ نے قرآن شریف پڑھا یا یاسین شریف پڑھی یا قلول اللہ شریف پڑھا کچھ بھی پڑھا اس کے بعد آپ نے کہا اس کا رب اللہ اس کو عطا فرما اس کا ثواب فلاں کو دے آپ نے کسی ایک کے لیے کہا یا اللہ رب العزت اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی روحوں کو پہنچا اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے جی یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی جی دوسری بات جو آپ نے کہا بالکل صحیح بات ہے معاویہ رضی اللہ کیوں کی بھائی معاویہ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اس میں دو تین لوگوں سے بات کی بھائی اور میرے پاس رسالے بھی آئے میں نے خلیل رانا صاحب نے سکین کر کے بھیجے کسی نے کنڈے کو حرام یا ناجائز نہیں کہا ہے آپ دیکھ لیں رشید احمد گنگوہی صاحب بھی کے فتوے میں سوال میں ہی کونڈے کا ذکر کر دیا گیا ہے دونوں سوال جو پڑھے اس میں تھا اور یہ جو کنڈے کی فاتیا ہوتی ہے تو یعنی آپ کریں ہاں دن ان کے نزدیک دن فکس کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کے تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی علماء اکرام نے یہی کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیاؤں کا جو ہے ایکشن ہے یا ٹوینٹی تو ہم اکیس کو بھی کر لیں تیئیس کو بھی کر لیں لیکن ہم شیاؤں سے بہت خلاف ہیں شیاؤں کے نزدیک جو یہ ہوتا ہے اس میں وہ سولہ بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے وہ لکڑہارے کی کہانی پڑی جاتی ہے کل رات کو میں نے لکڑہ کی کہانی بھی پڑھی سنیوں کی محفل جس میں اس طرح کی فضول چیزیں ہوں کہ لکڑہ کی کہانی پڑھی جائے سولہ بی بیویوں کی کہانی پڑھی جائے اس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے ہم شیاؤں کے جیسے ہو جاؤ گے سنیوں کی جس محفل میں آپ جب فاتحہ کریں تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کو عطا فرما اور اس کا غلطیوں کو, تائیوں کو معاف کر اس کو اپنی بارگاہ میں عطا فرما حضور علیہ صلاح السلام کی بارگاہ میں تمام انبیاء علیہ صلاح والسلام کی بارگاہ میں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس کا خاص ثواب جو ہے راشدین کی ارواح کو پہنچائے اور نام لیجیے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی بن ابی طالب کرم اللہ جل کریم رضی اللہ تعالیٰ نام لے لیں ان کا تو جب ابو بکر صدیقی اور عمر فاروق کا نام آپ نے شروع میں لے لیا وہاں پہ ایک مشارت شیعہ سے ختم ہو گئی شیعہ کبھی بھی جو ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نما کو جو ہے سالے ضوابط نہیں کرتے اس کے بعد آپ گوس پاک کا بھی نام لیں اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا نام لیں اور اس کے بعد آخری میں جب آئے تو اللہ کا خاصم خاص طباب جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دے دے اس طرح شیعت کی جو جڑ ہے وہ کاٹ دی آپ نے شعیت کی آپ نے جب, جب آپ نے علن اعلان جب فاتحہ کیا جو بھی مجلس کا صدر ہوگا اس کو آپ بتا دیجئے آپ اعلان کر دیں کہ نام لے ابو بکر صدیق عمر فاروق یہی طریقہ ہے میں نے اسی لیے وہ حدیث مفتی صاحب نے بالکل شروع میں بتائی وہ حتیم والی کہ اس کو اگر آپ روکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قابہ شریف کی حد کو بڑھاتے تو کیا کہا, کہا کہ اب موت کل فشات کا زمانہ ہے لوگ دنیا کے آخری وقت میں آ گئے کنفیوژن ہو سکتی ہے مسلمان میں ڈیویژن ہو سکتا ہے تو حکمت جو بتائی مفتی صاحب نے اس حدیث کو بتا کر وہ یہی ہے کہ آپ اس میں اب ایسا کر دیں کہ اس ایک چیز سے جو برائی ہو سکتی ہے جو شیعت کو فروغ ہو سکتا ہے اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیں اعلان, اعلان کر دیں اللہ اس کا سباب فلان فلاں فلاں فلاں اور تمام جو ہے سنیوں کے نام لیں گوس پاک کا نام لیں آپ کو معلوم ہے شیعہ گوس پاک سے نفرت کر دیں معلوم ہی ہوگا آپ کو یہ تو گوس پاک کا نام لیں خواجہ صاحب کا نام لیں اور پھر آخری میں خاصم خاص سواب اس طرح جو شیعت سے مشاہدت والی بات ہے وہ دور ہو جائے گی کیونکہ ہم تو پہلے ہی وہ جو سولہ بیویوں کی کہانی پڑھنا اور وہ جو شیاؤں کا طریقہ ہے کنڈے کو میں کھانا اور منت ماننا کوئی منت نہیں مانگتے ہم. ویسے ہم تو یہ جو ہے اس سے پوری چیز ہی ختم ہو جائے گی جائیں تو جائیں سدائے رضا بھائی کا ہاتھ بول السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ میں نے بھی اسی لیے ہینڈل کیا تھا نسلیم بھائی کہ ہمیں کسی کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ تم اس کی بھی کرو اس کی بھی کرو یا دو کرو یا ایک کر رہے ہو تو ایک جو جس کی کر رہا ہے وہ کرے اعلان کرے اور جو خرافات اس میں پائی جاتی ہیں ان خرافات سے نکل کرے اعلان کرے مخصوص کھانے نہ ہو گھر سے باہر نکلنے کا جو غلط رواج ہے وہ ختم ہو جو کرنا ایمان جاوت شاید رضی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اعلان کرے. اور یہ چیز تو جناب ہم کتنی دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہی مہینے میں کتنوں کی اُڑس آتا ہے کتنوں کا یوم آتا ہے لیکن ہم ایک ہی کرتے نہیں کرتے رمضان کو ہی لے لیں رمضان میں کتنوں کا یوم آتا ہے ہم کتنوں کی کرتے ہیں پہلا سترہ اکیس اس کے علاوہ بھی اور آتے ہیں کیا ہم سب کی نیاز دلاتے ہیں سب کا جام بناتے ہیں سب کو, کو اوس کرتے ہیں نہیں نا تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اگر ایک ہی کر رہے ہیں دوسرے کے نہیں کر رہے تو آپ کا الزام آئے گا الزام یہاں آتا یہ بندے کے نالج کی بات بھی ہے جیسے کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ پہلے حضرت امیر معاویر اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال کیا ہے ایمان جاوت علی اللہ کی کیا ہے بس جو مشہور ہوتی ہے زیادہ مشہور ہوتی ہے لوگ اسی پر چل نکلتے ہیں یوم امیر فار اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہے یوم حضرت علی عظیلہ عنہ زیادہ مشہور ہے اس کو زیادہ عدیلہ اللہ تعالیٰ کا کا آتا ہے یا چودہ عہد کا آتا ہے سترہ تاریخ کو غالباً دونوں کو آتا ہے میرے ذہن میں بھی پکا نہیں ہے غالباً دونوں کا ہی سترہ کو ہے یا پھر ایسے کچھ ہے یا کسی ایک کا ہے سطار رمضان کو تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نہیں اس دن کو یاد رکھتے صرف فاروق اعظم کو یوم بنا لیتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو یہ یوم بھی بناتے ہیں ہمارے سنیوں میں کتنے ایسے ہیں جو یہ یوم مناتے ہیں یوم صدیق اکبر یوم فاروق اعظم یوم عمر فاروق یوم عثمان غنی یوم حایت علی یہ کتنے لوگ مناتے ہیں ہم میں سے نہیں مناتے ہم دوسرا ایام منا لیں گے لیکن ہم یوم نہیں مناتے ہم بزرگان دین کو یوم مناتے لیکن یہ یوم نہیں تو جو لوگوں میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ اسی کو یاد رکھتے ہیں اس سے الزام یہ نہیں آتا کہ جناب اس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے تو یہ الزام میرا خیال صحیح نہیں ہے جو جس کی کرے صحیح ہے لیکن جب دنگے بھی چھوٹ پکڑے اور جو خرافات شیوں سے ملتی ہیں یا خرافات آ گئی ہیں شیوں سے نہیں بھی ملتی تو ان کو ختم ہونا چاہیے ان کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جتنا زیادہ ہو سکے کریں آج کل تو میڈیا کہہ لیں یا پھر اور دوسرے ذرائع ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں موبائل ہر بھنگی کے پاس بھی موبائل آج کل ہوتا ہے پڑھنا اس کو بھی آتا ہے میسج جیسے کریں آپ رومن میں کریں کس سے بھی کریں اس کو پڑھنا اس کو بھی آتا ہے بھی ایک مثال دی تو آپ میسج کر کے اس کو ایجوکیٹ کریں آپ کلام کے ذریعے ایجوکیٹ کریں لوگوں کو یا کسی بھی ذریعے ایجوکیٹ کریں مقصد ایجوکیٹ کرنے کا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اپنے آس پاس کے خاص طور اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو ایجوکیٹ کریں اور اسی طرح دائرہ وسیع ہوگا اگر آپ چاہیں جناب میں یہاں जूके में बैठकर मैं पशावर के लोगों को एजुकेट करूँ तो मेरे ख्याल से आपने घर वालों को तो कर सकते हैं लेकिन और दूसरों को नहीं कर सकते लेकिन हो सकता है ये आपको करामद भी हो जाए करामद भी हो जाए क्या अपने घर वालों में करे घर वाले दूसरे में करे वो आगे तीसरे करे फिर वो आगे करे तो मेरे भी हो सकता है अगर आपका नेटवर्क इतना मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है आज सुनिए उसकी बात بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باپ باندھا باب فی مناقب فاطمہ علیہ السلام بڑے غور کی بات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ بھی علمی بات ہوگی گھر والے مور ڈیفیکلٹ ہیں ٹھیک ہے کیا باب باندھا ہے مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نہیں لکھا ہے علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری جن کا وصال دو سو چو ہجری میں ہوا ٹو ففٹی فور اس کے بعد امام بی کے لکھنے والے ہیں اور دیگر بڑے بڑے علما انہوں نے ایک بات کہی کہا کہ آج کے دور میں شیاؤں کا یہ شعور ہو گیا ہے کہ وہ صرف پنجتن کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں وہ ابو بکر علیہ السلام نہیں کہتے وہ عمر علیہ السلام نہیں کہتے وہ عثمان علیہ السلام نہیں کہتے وہ آ... اور دیگر جو صحابہ ہیں معاد بن جبل علیہ السلام نہیں کہتے اور جو ہے جابر علیہ السلام نہیں کہتے وہ صرف ان چیزوں ان خاص لوگوں کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں تو کیا علماء نے فتوا دیا کہ اس لیے سنیوں کے پاس دو طریقے ہیں یا پھر ان کو علیہ السلام بولنا بند کر دے ان کو رضی اللہ تعالی انہا یا انہوں کہیں دوسروں ابو بکر صدیق بھی کہیں تو السلام کہیں یہ امام بیدابی کا فتویٰ ہے یہ اویسی صاحب جو پاکستان کے ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے جو کتنی صحیح بات کہی کہ اب چونکہ یہ شمار ہے دیکھیں امام بخاری نے کہا ابھی ہم یہ تو نہیں کہ امام بخاری شیعہ تھے آج اگر ہم کہہ دیں کہ علی علیہ السلام تو ٹھیک ہے بھائی کہہ دیا سلامتی میں ہم آپ کے اوپر روم میں آ کر کہتے ہیں السلام علیکم تو جب ہم ایک دوسرے کو اوپر سلام بھیج رہے ہیں تو علی رضی اللہ ترن کے اوپر سلام بھیجنے سے کیا اس میں گرے سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ علی علیہ علی السلام کہوں ہمیشہ فاطمہ علیہ السلام کروں اور جب ابو بکر صدیق علیہ السلام کا نام ہے تو رضی اللہ کہوں تو یہ شیعوں کا, ش... کا ایک ایکشن ہے کہ شیعوں شریف اس کے لیے کہتے ہیں اسی لیے بہت سے لوگوں نے میں صرف ایک نام بتایا قادی بیوانی کا اس کا بعد اللہ علی القادی سبھی لوگوں نے کہا کہ سنیوں کو اہل سنت وال جماعت کے پاس دو راستے رہیں گے ایک یا سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ یا انہما جو بھی اس کے مطابق ہو وہ کہیں یا محفلوں میں آآ آآ ابو بکر صدیق علیہ السلام بھی کہیں دوسرا حنفی فقہ کی کتاب وضو کے باب میں ہے فتوی شامی میں بحر رائک میں ابن الجائم میں بھی نقل کیا کہ کی ہم احناف کے نزدیک ہم اہناف کے نزدیک بہتے ہوئے پانی سے بھی وضو جائز ہے اور رکے ہوئے پانی سے بھی وضو جائز ہے ٹھیک ہے نا اسٹیگنٹ واٹر ایز ویل ایز فلوئنگ واٹر لیکن جو متضلہ تھے اس زمانے میں متضلا ان کے نزدیک رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں تھا اب تو خیر متضلہ رہے نہیں تو کیا فتوا دیا حنفی فقائے کرام نے کہ جب آپ ایسے شہر یا بستی میں جائے جہاں متضلہ کی تعداد زیادہ ہو یا آپ کو شکو کی متضلہ ہے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے بہتا پانی بھی ہو اور رکا ہوا پانی بھی ہو تو آپ رکے ہوئے پانی سے وضو بنائیں کیونکہ ایک صحیح چیز کو وہ غلط کہہ رہے ہیں یہ دو باتیں بتا دی اسی لیے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ آپ اگر فاضیہ کر رہے ہیں پہلی بات کہ بائیس کی اصل جس کو بولتے نا بھائی مباح تو ہے لیکن جب مباح ہے تو اکیس کو بھی ہم کریں گے ہم تیئیس کو بھی کریں گے سال میں بائیس کا انتظار نہیں کریں گے اسی لیے ہمارے علماء کرام نے کیا کہا کہ وہ علیہ السلام والا فتویٰ رکھتے ہوئے کہ آپ کریں فاتیہ یہ نہیں کہ ہم کو لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو منع کر دیں دیکھیے دیوبندیوں نے بھی یہ کہا کہ کنڈے کی فاتحہ تو جائز ہے تو دیوبندی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی خیر دیوبندی تو فاتح ہی نہیں کرتے وہ الگ ہی بات ہے تو ہم جو ہے اکیس کو بھی کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں ہم سے مراد جو کرتے ہیں ہمارے یہاں آج کوئی نہیں جو بھی کرتے ہیں اہل سنت والی جماعت کے لوگ باہر شریعت میں ہیں بائیس کو بھی کر لیں کو بھی کر لیں اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ شیعت پھیل رہی ہے تو آپ الن اعلان کریں جیسے بھائی نے بتایا کہ آپ نام لیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے جو خطرہ پھیلنے کا شیائیت پھیلنے کا وہ ہے وہ جو چانسز ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈو شب میراج اینڈ واٹ ایل وی ڈو وی آن شب میراج یہ بڑی اچھی بات آپ نے شروع کی شہزاد کون آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں میں یہ شب مراض ستائیس رجب کو ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے بڑی میں مزیدار بات آپ کو بتا رہا ہوں میں ڈھونڈیے آپ مجھے صحیح حدیث, صحیح حدیث لا کر دیں آپ کی شب معراض جو ہے وہ ستائیس رجب کو ہے آپ کو اس پہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملے گی ایک جس کو بولنا ناٹ ایون ون نہ ہی نہیں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں یہ میں بڑی علمی بات کر رہا ہوں چونکہ ٹاپک آ گئی, اس لیے میں کر رہا ہوں اور صحیح حدیث مطلب میں کس تاریخ کی ہے بارہ رب, بائیس ربی اول کی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ میراج کی تاریخ ستائیس رجب نہیں بائیس ربی اول ہے امام قطانی نے اپنے رسالے میں پوری تحقیق کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسی کو دہرایا امام حجر اسکلانی نے بھی اس کو دہرایا لیکن امام اسکلانی جی میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دوں گا ابھی امام افسلانی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ستائیس رجب والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے بائیس بائیس ربیع اول ٹھیک ہے نا ایک منٹ رکیے میں ریفرنس دے دیتا ہوں ایک منٹ رکیے آپ کہاں گیا ٹھیک ہے ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں بھائی ہاں جی آ گیا ستائیس ربی اول کو معراج ہوا اس کو جو ہے ابو اسحاق ابراہیم الحربی نے ابن دہیا سے نقل کیا ہے ابن دہیا سے ان کی کتاب کا نام ہے البتحاج فی احادیث المراج ٹھیک ہے لکھ لیں میں نقل کر رہا ہوں کر رہا ہوں معراج ستائیس ربی اول کو ہی یہ ابو اسحاق ابراہیم ابن حربی سے روایت کی ہے جس کو ابن دہیا نے اپنی کتاب ال فی احادیث المراج میں نقل کیا ٹھیک ہے دوسرا اس کو امام نووی نے اپنے فتوی میں نقل کیا اس کو امام جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھی الآیات القبرہ فی شرح کے ست اس کتاب کا بھی نام لکھ لیں عربی میں کتاب موجود ہے امام جلال الدین سیوتی کی العیت القبرہ فی شرح قصت السرا تفسیر الوسی یہ تفسیر روح المعانی ہے نا بڑی مشہور ہے انٹرنیٹ پہ موجود عربی میں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. علامہ الوسی نے سورہ نسا کی سوری جلد نمبر فور کی پیج فور سکسٹی نائن پر جلد جلد والم فور پیج فور سکسٹی نائن پر اس کو علامہ علوسی نے بھی نقل کیا خیر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ تفسیر علوسی میں تحریف ہو گئی تھی ان کے لڑکے جو ہے وہابی ہو گئے تھے اور دوسری جو تاریخ ہے وہ ہے سترہ ربی اول یہ دونوں روایتوں کو امام کپتانی جو ہے سیریا کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں حضرت سے پہلے کے انہوں نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے کون سی دو تاریخ کو ستائیس ربی اول اور سترہ ربی اول جی میں ریپیٹ کرتا ہوں ابھی سن لیں پھر ریپیٹ کر دوں گا میں ابھی سن لیں پھر امام رجب الحمبلی امام رجب الحمبلی نے ایک کتاب لکھی اوارف اللطائف ٹھیک ہے ان کی کتاب ہے اوارف اللطائف اس کے صفحہ نمبر 233 میں انہوں نے کہا کہ ایک غیر صابی یا ضعیف صنعت سے القاسم ابن محمد یہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علام کے پوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا اور ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو کہتے ہیں ایک ضعیف روایت سے یہ امام رج الم حملی نقل کرتے ہیں ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے کہ القاسم ابن محمد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی میرا ستائیس رجب کو ہوئی ٹھیک ہے ستائیس رجب کی دلیل کون سی ہے ایک ضعیف چین جس کو امام رجل اب نے نقل کیا جس کو ابراہیم الحربی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے امام حجر ال نے بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے ٹھیک ہے اب ختم ہو گئے اور جو گوس پاک کی کتاب گنیا میں جو حدیث ہے کی رجب ستائیس رجب کو روزے رکھنے چاہیے وغیرہ وغیرہ اور ساٹھ اور سو سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث اگر اس کو کہیں تو یہ حدیث نہیں ہے امام حضرت نے کہا یہ حدیث نہیں ہے کسی چیز پہ عمل کرنا ایک بات اس کو حدیث یا سنت سمجھ کے عمل کرنا ایک بات یہ دو نقطے کی بات ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک بار ایک دیوبندی سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا یہ حدیث موضوع ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے مان لی موضوع ہے لیکن موضوع حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں موضوع حدیث پہ تب عمل نہیں کریں گے عمل نہیں کریں گے جب اس کی ممانیت کی آپ کوئی حدیث لے کے آئیں گے کوئی حدیث چاہے ضعیف ہو چاہے من ہو اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت میں ہر چیز اصلا جائز ہے اس کی ممانیت کا کوئی ایکشن لے کے آئے مثلاً دیتا ہوں میں جسٹ ایک سمجھانے کے لیے کوئی ایک من گڑت حدیث لے کر آ کہ بیان کرتے وقت بیٹھنا چاہیے میں اگزامپل دے رہا ہوں صرف کسی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بیان نہیں دے سکتا آپ کو ایک دوسری حدیث لانی پڑے گی صحیح جس میں یہ ہو کہ بیٹھ کر بیان مت دو ٹھیک ہے نا یہ حدیث کا فن ہے کہ حدیث موضوع ہے تو اس پہ عمل سے کوئی روکتا نہیں ہے آپ اس پہ تب تک عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہے. خیر آپ میراش پہ آ جائیں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث ہے 22 ربی اول کی اور 17 ربی اول کی اور ساری امت جو ہے ضعیف حدیث پر عمل کر رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں بہت بڑا ایک لیکن ہے کہ اس کی اصل کچھ تو ہے کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتا ہے اور ہم کو معلوم ہے ضعیف حدیث کو فضیلت میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ امت نے اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ یہ جو رجب شریف جو میراج النبی ہے ستائیس رجب کو یہ صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں مناتے ہیں یہ آپ جائیے عرب میں سیریا میں مصر میں وہاں بھی ستائیس رجب کو ہی میراج شریف مناتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک جو ضعیف جو کال تھا لیکن اس کی اصل ہے یہ سمجھ لیجئے جا حدیث ضعیف ہے تو تبھی بھی وہ اس کا اصل تو ہے نا کہ ایکشن کرنے کا آپ ستائیس رجب کو کیوں مناتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے بھائی امام رجب الحملی نے کہا تو وہ کہے گا بھائی حدیث ضعیف ہے تو کیا وہ اصل تو ہے کیونکہ ضعیف حدیث بھی ایک اصلیت رکھتی ہے ایک بیس رکھتی ہے تو اب اب اب, اب بہت بڑی بات اب ہم آئیں اور کہیں کہ ساری امت جو ستائیس تاریخ کو منا رہی ہے یہ غلط ہے تو اس سے اس کی روشنی میں اور وہ حدیث یاد رکھیں کابا شریف کے حتیم تک بڑھانے کی جو باؤنڈری ہے حتیم تک بڑھانے کی باؤنڈری حضور نے کیا کہا ایسا کرنے سے کلفشاد مسلم بڑھ جائیں گے ڈیویژن ہوگا کیوںکہ چیز تو اپنے آپ میں اصلاً جائز ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم کہیں کہ بھائی نہیں جو لوگ ستائیس کو مناتے ہیں وہ نہیں منانا چاہیے اب جو ہے وہ ربیول نے منائے اب اس سے کیا امت میں پرابلم آئے گی کیونکہ کی اصل تو موجود ہے سو علما نے کہا اس کو کرنے دیا جاتا ہے دوسری, دوسری آپ کو دلیل لیتا ہوں گاؤں میں دیہات میں جمعہ آپ لے ہنفی عالموں کا فتوا لے آئے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتی ہے مشہور فتوا ہے ہنفی تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے اب بہت جگہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گاؤں ہیں دیہات ہے اور اس میں لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جائیے کسی دارالفتا کے مفتی کے ساتھ اور پوچھے ہم ان کو منع کر دیں بولیں گے نہیں پڑھنے دیجیے کیوں? بولتے ہیں بھائی کم سے کم اسی بہانے وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا یہ ان لوگوں آپ جائیے کسی مفتی سے پوچھ لیجیے ایک جگہ ہے گاؤں کریا دیہات ہے جہاں لوگ ایسے بھی شخص رہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں صرف جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ان لوگ بولے ٹھیک ہے لیکن بھائی آپ کے نزدیک تو وہاں نماز ہوتی نہیں ہے کیا روکیں بولیں گے نہیں شریعت کے نزدیک وہ نہیں ہے لیکن وہ کم سے کم ایک اچھی چیز کی طرف آ تو رہے ہیں اس لیے آپ لے آئیے یہ آپ کو کوئی عالم صاحب نہیں بتائیں گے یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں گے اس لیے وہ کہیں گے کہ ان کو پڑھنے دیجئے لیکن ان ہر چیز میں اصل موجود ہے کہ بھائی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اصل اور ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مشاہد نہ ہو اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگوں نے وہ جو ایک داڑھی ایک مشترکنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ یہودی جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی داڑھی رکھتے تھے اور آ, یہ جو تھے یہ کرشچن جو ہے چھوڑی داڑھی رکھتے تھے اس لیے ہمارے کو کہا گیا ایک مشت رکھو کہ دونوں کے بیچ میں شناخت ہو پائے کھانا کھاتے وقت ہم کو بولنے کا حکم کیوں ہے بالکل خاموش مت رہو سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کی کچھ کیوں یہودیوں کے مذہب میں کھانا کھاتے وقت ایک لفظ بھی بولنا بہت بڑا گنا ہے تو مشاہبت کا اتنا زیادہ ہے اور اسی لیے وہ جو آشورہ کا روزہ ہے وہ ایک روزہ رہ کے رسول اللہ نے دو روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا ایک بھی تو رکھتے تھے کیونکہ یہودی ایک رکھتے تھے ان سے مشاہبت نہ ہو اس لیے رسول اللہ نے دو کہا رکھنے کو تو ہماری مشاہبت کا تو ہے بہت زیادہ خیال اسلام میں رکھا گیا ہے اسی لیے ہم اور یہ ہے کہ کوئی کہے کہ مت یہ نہیں کیونکہ یہ جو فاتحہ ہوتی ہے اس کے بہانے کم سے کم سنی مسلمان آتے ہیں فاتحہ کا طریقہ پتہ لگتا ہے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں شیرنی ہوتی ہے قرآن شریف فاتحہ میں کیا ہوتی ہے بھائی چاہے کے فاتح ہو گیارہویں شریف کی فاتح کیا ہوتا ہے اچھا کھانا بنتا ہے مسلمان اکٹھے ہی ہوتے ہیں قرآن شریف النات پاک یہ سب تو پڑھا جاتا ہے نا بھائی تو یہ اصلا تو جائے اچھے کام کی طرف بلاری رہی اس لئے ہم کریں گے اس کو لیکن اس پہ اگر رہے کہ نہیں ہم شیعت کے ہو سکتا ہے تو علیہ السلام کو جب روکا گیا تو ہم اس کو اعلان اعلان کریں عمر فاروق کا بھی نام لیں عثمان غنی کا بھی نام لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم اگر جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ فاتحہ کر رہے ہیں اور اس میں دوسرے مسلمانوں کا بھی نام شامل کر دیں گے تو وہ فاتیہ جعفر صادق کو کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جعفر صادق کو اس کا ثواب کم نہیں پہنچے گا اس پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ بھائی جب وہ آپ کے نزدیک اتنے بڑے بزرگ ہیں بخشے بخشائے تو پھر ان کو اس علیہ ثواب کی کیا ضرورت ہے سوال آتا ہے نا کہ بھائی آپ لوگ سنی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں بولتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب سرکار دو عالم سرور قن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مبارک روح کو پہنچا یہی سواب کر تو سوال آتا ہے کیوں بھائی آپ لوگ کہتے ہیں جنت ان کے لیے ہے جنت رسول اللہ کی ہے اور آپ لوگ پھر ان کو یہ قرآن شریف کا یہ بھی اصالح ثواب بھی پہنچتے ہیں ان کو کیا اس کی ضرورت ہے آپ وہ کہتے ہیں دنیا ان کے لیے بنائی گئی جنت ان کے لیے بنائی گی پھر ان کو یہ کیوں نظرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا دیا ان سے پہلے کے بزرگوں نے بھی دیا جس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا تو جواب یہ دیا کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں کرتے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ مثلا آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس گئے اور آپ ایک بہت چھوٹے وہ ہیں آ, کسان ہیں آپ اس کے سامنے دو کلو ٹماٹر لے کے چلے گئے میں اگزامپل دے رہا ہوں ایک تو اب آپ سوچیں گے ارے بھائی یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کے پاس تو سونے چاندی جواہرات ہیں اور اس کے پاس ٹماٹر اتنے میرا, میرا ٹماٹر دینا اسے کس کام کا لیکن آپ چونکہ کھیتی کرتے ہیں آپ نے اپنی محبت تحفے میں وہ دو کلو ٹماٹر دیا یہ آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ وہ ٹماٹر استعمال کرے گا یا اس کا کہا. آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اسی طرح جب ہم اثال ثواب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تو ہم ان کو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے درجات میں بلندی ہوتی ہے ہمارے درجات میں بلندی ہوتی ہے ایک اور بات سن لیں قبروں پر پھول پیش کرتے ہیں نا بھائی ہم لوگ قبروں پہ پھول پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سن لیں مسئلہ سن لیں ابھی تو آپ نے پوچھا آپ لوگ قبروں پہ پھول کیوں کرتے ہیں فیش کیوں کرتے ہیں آپ نے کہا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضور علیہ سلاۃ السلام ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے اور انہوں نے جو ہے ایک درخت کا ایک ہرا ٹکڑا توڑ کر ایک قبر پہ رکھ دیا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے حضور علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا جب تک یہ چیز ہری بھری رہے گی اس کو قبر میں اور اللہ عذاب میں کمی ہوگی یہ دلیل دیں گے نا آپ یہی دلیل دیں گے کہ نہیں دیں گے اور تو کوئی دلیل نہیں ہے نا بھائی کسی سننے کے بعد ہے تو بتا دیں یہی ایک دلیل ہے جی اب میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ جب گئے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ تو ایک ان کو ولی اللہ بھی مان رہے ہیں مان رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے داتا گند علی حجوری الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ایک طرف ان کو اولیاء اللہ بھی مان رہے ہیں بہت بڑا بزرگ بھی مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے ہیں کہ قبر میں وہ دفن ہے اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں پھر یہ کیوں ڈال رہے ہیں بھائی پھول تو حضور نے اس لیے ڈالا تھا کہ قبر میں عذاب میں کمی ہو تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ فلاں بزرگ کو قبر میں عذاب مل رہا ہے اور یہ پھول پیش کرنے سے عذاب میں کمی ہو جائے گی سوال, سوال ہے کہ نہیں یہ جس کا جواب ہی میں دے دوں گا ابھی لیکن یہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی سن لیں بھائی بخاری شریف سے ہی جواب سن لیں قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں یا اور کسی سورت میں سور اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو مقامم محمودہ عطا فرمائے گا ہے کہ نہیں یہ قرآن کی کیشایت آیت میں کوئی حافظ صاحب ہیں تو بتا دیں کہ مقامم محمودہ کا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے نا, نا? ہے نا ٹھیک ہے یہ مان گئے لوگ اب بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں تم میں جب وہ قرآن کی یہ اذان کے بعد والی دعا کا باب دیکھیں فرماتے ہیں حضور صلاحم تم میں سے جو یہ دعا مجھ پر پڑھے گا اس کو قیامت کے دن میں اس کی شفات کراؤں گا وہ ہے نا وہ مقام محمود اللزی و اطاورز میں شفات اور جو بھی دعا ہے اب اس میں بڑے نقطے کی بات ہے نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کو مقام محمودہ عطا کیا جائے گا یہ نقطے کی بات یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلاۃ وسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں سے مجھے وہ دعا کرے گا اب ہمارے دعا کرنے کا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں کیونکہ جب اللہ ہی نے فرما دیا ہے کہ میں اپنے حبیب کو مقام محمودہ کا مقام دوں گا تو ہمارے دعا کرنے سے کیا ہے سمجھ رہے ہیں بات لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو تم میں سے وہ دعا کرے گا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کراؤں گا اب یہاں بڑے نقطے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے پہلے مقرر کر دی اور اس کا ہم کو بتا بھی دیا تو اس کی تشریح آپ دیکھیں کیا بات ہے سنی علماء نے لکھی اللہ تمام اہل سنت والجماعت کے علماء قبر کو اپنے حبیب کے نور سے منور کرے آمین فرمایا جن چیزوں کو کرنے سے غور سے سنیں جن اچھی چیزوں کو کرنے سے گناہ گار کے گناہ میں کمی ہوتی ہے ان کے گناہ جھڑتے ہیں انہی چیزوں کو کرنے سے صالحین کے درجات بلند ہوتے ہیں مثلا آپ وضو بنا کر مسجد کی طرف جائیں گے تو آپ کے ہر قدم پر ہم چونکہ گنہگار ہیں ہم لوگوں کے گناہ جھڑیں گے لیکن کوئی اللہ والا بہت بڑا قطب ابدال اولیاء اللہ ہوں گے جب وہ وضو بنا کر جائیں گے تو ان کے ہر قدم پر ان کے درجات بلند ہوں گے تو ہم جب اپنے اولیاء اللہ کی قبروں پر پھول پیش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو بھائی درجات بلند ہونے سے کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے وہ بھی سن لیں درجات یوں بلند ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنی قبروں میں ہیں آرام فرما رہے ہیں اور آپ نے حدیث میں سنا کہ جو بدبخت ہوتے ہیں ان کی قبروں میں ان کی قبروں کو نیرو کر دیا جاتا ہے بہت پتلا کر دیا جاتا ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈیاں اپس میں گھس جاتی ہیں مل جاتی ہیں اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے حدیث میں ہے نا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو ہم نے جب اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ پھول پیش کیا تو یہ جنت کی کھڑکی اور وسیع ہو گئی وہ تو جنت کی ہوا پہلے سے آ رہی تھی وہ ہوا جو جنت سے آ رہی تھی وہ اور جو ہے اس میں تیزی آ گئی ان کے مرتبے اور بلند ہو گئے میٹنگ کین یو پلیز فرسٹ حدیث ود کون سی حدیث بھائی کون سی حدیث آپ بتا دیں ریکارڈ اچھا مراج والی نہیں بھائی آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں جب میں نے بتایا اس میں کیوں ہے یہ اس کو ریکارڈ نہ کریں اس کی مسلحت میں نے آپ کو بتائی نا ریکارڈ آپ کر لیں گے پھر آپ کل کو جا کر کہیں گے دیکھیے میرے پاس ایک حدیث ہے کہ بائیس ربی اول والی حدیث زیادہ صحیح ہے اور ستائیس رجب والی جو ہے وہ ضعیف ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے ستائیس رجب کو میراج نہ بنائیں میں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا پھر کیا ہوگا امت میں پرابلم پیدا ہوگی ہمارے پاس دلیل ہے بھلے وہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا اجماع امت کا عمل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چیز قبول ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو ہم ستائیس کو ہی منائیں گے اس کو اس کو اس روشنی میں آپ سمجھیے مفتی صاحب نے بتلایا یہ تو میں نے اپنی یہ مراج والی تو میں نے مفتی صاحب نے بس مجھے ایک حدیث بتائی وہ کابا شریف کو حتیم تک جو تھا اور اس کو بعد میں چھوٹا کر دیا گیا باؤنڈری کو کہا اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اصلی چیز جو شر, شر, شریعت میں اصلا جائز ہے لیکن اس کا ٹائم اس کی ڈیٹ اس کی پلیس بگڑ گئی ہے تو آپ اس کو منع نہ رکھ کریں جب تک کہ کلفشات کا آپ کو اندیشہ ہو تو اب جو کونے کی فاتیہ ہے فاتیہ اصل میں کیا ہے اصال ثواب تو اسالے ثواب تو اصلا جائز ہے اس لیے اس کو منع نہیں کر سکتے ہم ہاں اگر آپ کو اس میں لگے کہ غلط چیز ہو سکتا ہے تو آپ الل اعلان کریں کہ مشاہبت نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو جس فور نالج چاہیے میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ بعد میں میں ابھی اس پہ ایک آرٹیکل ہی لکھ رہا ہوں تو بھائی کوئی بھائی کویت میں نہیں ہے تو مجھے کوئٹ میں کچھ کام تھا ایک لائبریری سے کتاب چاہیے تھی مجھے بھائی تو مجھے بھائی اگر آپ کے جن پہچان میں کوئی کویت میں ہو تو بتائیے گا آپ مجھے مجھے ایک مختوطہ چاہیے کویت سے میں ڈیٹیل دے دوں گا اس لائبریری کا نام فون نمبر اس مختوطے کا نمبر بس ان کو جا کر جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے وہ ایک سفے کا اسکین لینا ہے ٹھیک ہے نا آ جائیں بھائی کوئی ہائی بھائی ہاتھ بلند کریں آ جائیں ساڑھے تین بج گئے یا تین بیس ہو گئے رات کے اپنی کچھ کام کروں میں کرتا ہوں میں ذرا کھانا ذرا کیا آپ پوری پیٹ بھر کے کھائیے آخر اپنے وطن کو چھوڑ کر انگلش میں کھانے کے لیے ہی تو ہیں پھر کھانا کیوں ذرا کھائیں گے دبا کے کھائیے بھائی چلیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم میں آج پشاوری کڑائی میرے ہاتھ لگی ہے کڑائی کھا لوں میرا شہر ہے تو کوئی بھائی آ ہے مجھے پانچ دن منٹ دیں پھر ان شاء اللہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں محنت آپ خود بھی پہلے چیز لیں پھر مجھے محنت سکھائیں ٹھیک ہے ان ہوا ہا سمر بھائی یہاں پہ ہیں ان سے سوال پوچھیں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں جی بھائی یہ مفتی نظام الدین صاحب اگر آپ نے وہ اشاریہ پڑھا ہو سعیدی صاحب کا تو اس میں مفتی نظام الدین اچھے ہندوستان والے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی مفتی نظام الدین انہوں نے کافی اعتراضات ان پہ کیے ہوئے ہیں کچھ مسائل, مسائل بڑے میں اس دن پڑھ رہا تھا میرا سر میں درد ہو گیا <coughs> <coughs> تو اللہ سے جناب نا خیال رکھے تو یہی بھائی یہی والے مفتی نظام الدین ہے یا مقامی یہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں والے بھائی ایک بات ہے اس کا کوئی حال بتائے آپ نے ہم کہتا سرکار سرم حجیز شریف سرم فرماتے میں بہترین لوگوں میں سے ہوتا آیا ہوں سرکار سرم کی ساری فور فادر جو تھے وہ مسلمان تھے حضرت ابراہیم سب سب ٹھیک ہے لیکن سرکار سرم کے فور فادر میں ایک تھے ابد مناف مناف بھی ایک بھ کا نام ہے ایک تو لات اور مناف ہے نا منا مناف بھی ٹکشری میں بدھ کا ہی نام ہے کی طرف بارے میں فرمائیے دوسرا ابو طالب کا ریئر نام عبد الزا تھا اور اب لہا کا ریئر نام عبد ال تھا تو حضور کے چچا اور یعنی فیملی کے اندر بھی ایسے نام ہے جس میں شرک کا وہ پائے جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جبکہ سرکار تو فرماتے ہیں میں بہترین لوگوں میں سے ہوتے آیا ہوں جبکہ ابھی مناف تو ان کے فور فادر میں آتے ہیں ان سے ہوتی بھی نہیں چاہیے تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تب تک میں کھانا بھی کھا لوں جی بھائی چچا کا تو میں نہیں کہوں گا کہ چچا سے تو ہے نہیں جو دادا پر دادا رہا ہوں کہ چچا سے تو کوئی مطلب نہیں ہے یہاں جو حضور علیہ صلاحت اسلام کی جو حدیث ہے میں بہترین لوگوں میں سے آیا ہوں وہ صرف دادا پر دادا سکر دادا ان سے جو ہے نسل چلی ہے تو آپ دیکھ لیے عبد المناف ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مناف نام کے ایک بت کو پوچھتے تھے میں آپ کی یوں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ہے عرب کس کی بدھ بناتے تھے پڑھیں آپ نو علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے اس کی تفصیل میں پڑھے کہ ارب بدھ کس کی بناتے تھے ان کے وہ بزرگ جو بڑے اچھے ہوا کرتے تھے متقی جو ان کے بزرگ تھے ان کے گزرنے کے بعد جن کو بڑی شہرت ہوتی تھی عزت ہوتی تھی انہی کی وہ نام پر بت بنا لیا کرتے تھے تو ایسا ہو سکتا اور عبد کا مطلب آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں غلام بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ خود جو عبد المناف جو تھے ان کے کسی سکر دادا کا نام جو ہے یا کسی بزرگ کا نام مناف رہا ہو ٹھیک ہے ان کے انہوں نے اپنی نسبت سے کہا عبد المناف کہ میں ان کا خادم ہوں بعد میں لوگوں نے وہ مناف چونکہ بڑے بزرگ تھے اس لیے انہوں نے ان کو اپنا خادم کہا لوگوں نے ان کے نام پر مرتی بنا دی اور وہ جو ہے مناف ایک بودھ کے نام پر مشہور ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری بات پسند آئی ہوگی کیونکہ آپ کے میں کیا ہے یہ تو حق ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے تمام والدین سکڑ دادا سب کے سب جو ہے ان میں سے کوئی مشرق نہیں تھا یہ تو حق بات ہے تو قرآن کی بھی دلیل ہے امام سیوتی علیہ رحما نے اس پہ بہت سے رسالے لکھے ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا اعلیٰ حضرت نیٹورک ڈاٹ او آر جی پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا تو یہی اس کی ایک تعویل کی جائے گی تو تو مجھے بھائی آپ بھی کھانا کھائیں مجھے بھی اجازت دیجیے کافی وقت دیا میں نے کوئی کویت میں اگر کوئی مل جائے تو بتائیے گا بھائی ٹھیک ہے نا کوئی اچھے بھائی سنی بھائی کویت میں بھابھی نہیں جو جا کر جن کو تھوڑی بہت اردو یا عربی پڑھنی آتی ہے اردو بھی آتی ہے تو چلے گی میں ان کو چپٹر بتا دوں گا ان کو جا کر مختوطا نکلوا کر اس کا اسکین لینا ہوگا جی ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمتہ